اور رہے سمد انہیں ہم نی دکھائی تو انہوں نے سوجینی پر اندہ ہونے کو پسند کیا تو انہیں ذلت کے عذاب کی کڑکافنی آلیا سزا ان کے کیے کی